حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگے بتایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی عمر کافی ہو چکی تھی اسی طرح جو ان کی بیوی تھی حضرت سارا ان کی بھی عمر کافی ہو چکی تھی تو آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی کہ بھی آپ یعنی بیٹے کی خوشخبری دی تو اس کے اوپر جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کو بھی حیرت ہوئی اور ان کی جو بیوی تھی ان کو بھی حیرت ہوئی کہ میں تو اب کیا ہو چکی ہوں میں تو بڑھی ہو چکی ہوں اور کیا اب میں بچہ جنوں گی اور میرے جو خاون ہیں یہ بھی اب اچھے خاصی عمر کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے یہ ایک تعجب سی تعجب تھا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بات پہ اعتراض تھا یا یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہوتا ہے نا کہ تو ایک دم کوئی بندے کو خوشی سی ملتی ہے تو فوراََ ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ ہو جائے گا اس قسم کی بات تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر رشتے ان کو کہیں گے کہ بھی یعنی وہ کہ آپ تعجب کر رہی ہیں آپ تعجب کر رہی ہیں اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جس کو اللہ چاہے وہ دے سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے بہت زیادہ مہمان نواز کوئی بھی آ جاتا تھا تو فوراً اس کے لیے مہمانی کے اندر لگ جائے کرتے تھے یہ جب رشتے آئے اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو جا کے وہ گئے اور جا کر ایک بچڑا جو تھا ٹھیک ہے ایک بنا ہوا بچڑا اٹھا کر لے آئے تھا فرشتوں کے لیے اور فرشتے کیونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے تو نہیں کھایا تھا اس بات کی وہ تو نہیں کھاتے تھے تو یہ بھی بتایا جائے گا اس کے اندر پھر ساتھ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا جب وہ دیکھا کہ جی یہ فرشتے کھا رہے نہیں ہیں تو ایک دل میں تھوڑا سا ایک ان کے اندر جو ہے نا خوفصا محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا بات ہے کہ یہ کھا رہے کیوں نہیں ہے یہ کھارے کیوں نہیں ہے تو یہ خوف سا تھا جب خوف چلا گیا تو فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم اصل میں آئے ہیں جو قوم لوت ہے اس کو ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں قوم لوت قوم لوت یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے تو یہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو آپ وہ کرنے آئے ہیں کیا ایسی کیا بات ہو گئی ہے کیا بات ہے کہ آخر آپ ان کو کیوں تباہ کرنے کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ یعنی وہ ہونے لگے دل کے اندر ان کو تھوڑی بہت تنگی سی محسوس ہوئی کہ کیوں آخر تباہ کیوں کر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر حضرت ابراہی حضرت لوت علیہ السلام کی طرف گئے حضرت لوت علیہ السلام کی طرف جب وہ فرشتے گئے تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں آئے تھے حضرت لط علیہ السلام کی قوم کے اندر کیونکہ ہم جنس پرستی پائی جاتی تھی اور جنسی خواہشات وہ مردوں ہی کے ساتھ پورے کرتے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام کو تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی کہ میری قوم کو یہ پتا چلے گا کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں تو یہ میرے مہمانوں کو آ کر تنگ نہ کریں حضرت لط علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں وہ تو یہ سمجھے تھے کہ یہ نوجوان لوگ ہیں کوئی تو اس بات پہ تھوڑا سا ان کا دل تنگ ہوا ادھر سے ان کی قوم کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً دوڑتے دوڑتے آگے ادھر اور ان کی تو یہی چیز تھی کہ یعنی ایسے گندی جس پرستی میں جنس پرستی میں اتنے, اتنے مشغول ہو چکے تھے کہ ہر جگہ کے اوپر جہاں موقع ملتا تھا شروع ہو جاتے تھے اس لیے وہ آئے ان کے پاس تو جب ہوا اب حضرت لوت علیہ سلام کو تھوڑی سی فکر پیدا ہوگی کہ یہ میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ میری قوم کو زیادتی نہ کر بیٹھے تو حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوا کرتا ہے تو حضرت لط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تمہیں اگر اتنی ہی خواہش ہے تو تم نکاح کر لو لیکن وہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں تھے وہ راضی نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ ہم عورتوں کی طرف زیادہ مشغول نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے کیا ہیں تو یہ ایک پوری کی پوری وہ چلے گی تو پھر فرشتوں نے حضرت لط اسلام کو بتایا کہ آپ فکر نہ کیجئے ہم آپ کے رب کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا ہے راتوں رات گھر والوں کو لے کر نکل جانا ہے اور پیچھے کسی نے نہیں دیکھنا یعنی پیچھے آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا پیچھے نہیں دیکھے گا بستی کی طرف لیکن آپ کی جو بیوی ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرائی تھیں وہ کافرائی تھیں اور وہ باقاعدہ جا کے ان کو ان کی قوم کو جا کے خبریں دیا کرتی تھیں جیسا کہ کل بھی ذکر کیا تھا حضرت نوح نو علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ بھی ایسی تھی اور حضرت لوت علیہ السلام کی جو بیوی وہ بھی اسی قسم کی تو وہ پھر سو نے کہا کہ صبح اللہ تعالی کا وعدہ آ جائے گا یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی صبح اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے نیچے والے حصے کو یعنی نیچے والے کو اوپر کر دیا اوپر والے کو نیچے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اوپر سے بارش برس آئی گئی پتھروں کی پوری کی پوری تو پوری بستی کو تباؤ برباد کر کے رکھ دیا گیا تو یہ پورا وہ تھا یہ کس جگہ کے اوپر ہوا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جیسے جغرافیہ کی بات کی تھی ڈیڈ سی بحر میت کے آس پاس کا علاقہ मैंने आपको बताया था ना कि बहरे मयत दुनिया में सबसे जो नीचा इलाका है सतह समंदर से सबसे नीचे जो इलाका है सतह समंदर से भी नीचे है 420 मीटर के करीब तकरीबन सतह समंदर से नीचे बहरे मयत जहां पे सारे के सारे इंतहाई जिसको कहते हैं सोल्टेड वो है सोल्टेड को क्या कहेंगे हम यानी उसमें नमक ही नमक यानी इतनी वो है कि उसमें कोई चीज डूबती नहीं है कोई चीज भी डूबेगी नहीं उसके अंदर بندے جو ہیں وہ اس کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے لیٹ جاتے ہیں اخبار پڑھتے رہتے ہیں اب یہ کس جگہ کے اوپر ہے یہ اردن کی سرحد اور اسرائیل جو ہے اسرائیل یعنی فلسطین کا علاقہ اب تو اس کو اسرائیل کا کہہ دیا جاتا ہے تو اردن کی سرحد اور یہ سارا علاقہ بہر میت جو ہے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے اسی لیے اس میں کوئی جانور نہیں ہوتا یہ یہ بات یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی بتایا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت لط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ادھر بستی تھی تو اس بستی کو اٹھا کے اوپر نیچے مارا گیا تو اس سے ڈیڈ سی وجود میں آ گئی ٹھیک ہے یہ کہا جاتا ہے مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے بعض مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈیڈ سی جو وجود میں آئی ہے یہ اسی وجہ سے آئی ہے لیکن جو صحیح بات ہے جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ کہ حضرت لط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس بہر میت کے آس پاس رہا کرتی تھی وہ اس بحر میت کے آس پاس رہا کرتی تھی یہ جو بحر میت جو وجود میں آیا ہے یہ اس وجہ سے وجود میں نہیں آیا کہ جو بستی کو اٹھا کے نیچے مارا گیا کیونکہ وہ قوم اس کے آس پاس بستی تھی اس بحر میت کی جگہ پہ نہیں رہتی تھی ٹھیک ہے ہاں یہ کھارا پانی وغیرہ سارا تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے آج کل کے بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ہمارے اکابرین نے بھی بعض میں لکھا ہے کہ بحر میت جو ہے یہ جو ہے وجود میں آیا یہ اس وجہ سے آ گیا کہ جی اس بستی کو اٹھا کے نیچے مارا گیا تھا اور اس سے بحر میت وجود میں آ گیا لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ بحر میت کے ارد گرد بست وہ رہتے تھے قوم لوٹ جو تھی وہ اس کے ارد گرد رہتی تھی اور یہ کھارا پانی یہ بس اس کی اللہ کی طرف سے ایسا اس میں ہے کہ یہ کھارا پانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر وہ لوگ آج کل بھی اسرائیل کے اندر وہ اردن والے لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ پلیٹیں وغیرہ جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں پلیٹ اس کے اندر سیب رکھ دیتے ہیں پلیٹ تو پلیٹ اوپر ہی رہتی ہے سیب بھی اوپر پڑا رہتا ہے بالکل اس پلیٹ کے اندر ہی پڑا رہتا ہے اور وہ نیچے نہیں ڈوبتی آپ خود بھی ایک تجربہ کر لیجیے گا کسی کسی گلاس کے اندر جو ہے نمک خوب ڈال دیں نمک ڈال دیں اور انڈا آپ ڈال دیں اس کے اندر انڈا تو انڈا جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گا انڈا اوپر ہی اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ اس میں فرق آ جائے گا تو یہ ہوگا کہ نیچے نکھارا پانی ہو جاتا ہے تو اس میں نیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ ہے اب دیکھیے اس کو ہم کرتے ہیں رحمان الرحیم سکسٹی نائن نمبر آئے تھے اس میں آئے گا لبیسا لبیسا لبیسا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی لبیسا کا مطلب ہے کہ ٹھہرنا ٹھیک ہے نا لبیسا کا مطلب ہے ٹھہرنا ما نافیہ ما لبیسا وہ نہیں ٹھہرے ماں نافیا کیا نا ما فا ما فعلا تو یہ لبیسا ماضی کا سی ہے تو ماں اللہ وہ نہیں ٹھہرے انجا جا آ گیا تو لانے کے معنی آ گئے حنیس بھنا ہوا بچڑا بچڑے کو کہتے ہیں حنیس بھنا ہوا ٹھیک ہے نا بھنا ہوا بچڑا اب دیکھیے ذرا بچڑا کیا ہوتا ہے گائے کا جو بچہ ہوتا ہے گائے کا بچہ بچڑے بچڑے وہ کہا جاتا ہے اس کو کاف جسے کہا جاتا ہے کاف سی اے ایل ایف کاف وا ات رسولنا ابراہیم ولاکت جا ات رسولنا ابراہیم بل بشرام تو اب ہوا یہ ولاقت جا تو ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے ولا کا جا ات رسولا لائے ہمارے فرشتے ابراہیم ابراہیم کے پاس بالبشرا یعنی خوشخبری جا آ کے بعد با آگینا تو لانے کا ترجمہ کیا لائے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کالو سلام انہوں نے سلام کہا کالو سلامہ انہوں نے سلام کہا کالا سلام ابراہیم نے بھی سلام کہا تو ابراہیم نے بھی سلام کہا فما ان پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی فما لبیسا تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی انجا اب اجل ہنیس کے وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے جا آ آئے جا اب ہی ہے نا لے آئے بیجلن ہنیس ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے وہ تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے وہ تو یہ سمجھے تھے کوئی انسان ہے انسانوں کے لیے فوراً جا کر لے آئے. اب کیا ہوا فرشتوں نے تو کھانا نہیں تھا ظاہری بات ہے وہ تو فرشتے ہیں تو ان کے سامنے رکھا کہ بھئی آپ کھائیے یہ چیز تو فرشتے کھا رہے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا نا دل ہی دل میں جو ہے نا تھوڑا سا خوف محسوس ہوا ٹھیک ہے انہوں نے خوف محسوس کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ کھا رہے کیوں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے کھاتا نہیں تھا نا کچھ بھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا کوئی دشمن ہے کہ دشمن کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ کھا رہے نہیں ہیں تو ان کو بھی خیال ہوا کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ کسی بری نیت سے آئے ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے فرشتوں نے پھر واضح کر دیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو کھاتے نہیں ہیں یہ چیزیں تو آپ یہ غم نہ کیجیے گئی ہم آپ کو دشمن ہوں تو آپ دیکھیے ذرا ر کا مطلب ہے دیکھا دیکھا رکھا دیکھا دیا ہوں اے دیا ہوم مطلب ان کے ہاتھوں کو ای دیا ہوم ان کے ہاتھوں کو لا تسلو الیہ لا تسلو وسالا یا سلو وسالا یسلو یہ اصل میں کیا تھا لا توسلو تھا توسلو تھا و ادا یا ایدو تصل و میں ٹھیک ہے نا مثال واوی ہے ٹھیک ہے یعنی ملنے کے معنی ہوتے ہیں لا تاسیل وی کہ وہ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف نا لا تصل وی اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے نہ کی راہم نکی رہ تو وہ جو نا ان سے کھٹک گیا تھوڑے سے کھٹک گئے نکی راہ یعنی ان کو ایک بات کھٹکا سا محسوس ہوا کیا بات کیا ہے وہ او جیسا و او جیسا منہم خیفا او جیسا او جیسا مینو او جیسا کا مطلب ہے کہ محسوس کیا خیفتن خوف ٹھیک ہے نا خوف محسوس لات تخف. لا تخف کا مطلب ہے کہ آپ خوف نہ کیجئے اب ترجمہ دیکھیے فلم دیا ہوں فلم دیا ہوں پھر م... مگر جب دیکھا ان کے ف... مگر جب دیکھا ان کے ہاتھ لاتے ہے اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے لا تصل ویے اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے نہ راہم تو وہ ان سے کھٹک گئے حضرت ابراہیم تھوڑے سے کھٹک گئے اس بات کے اوپر کہ کی کیا بات کیا تو اؤ جیسا مین اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا و او جیسا مین خیفا اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا کولو فرشتوں نے کہا لا تخف لا تخف ڈر نہیں اناسل الى میلوتھ میلوتھ ہمیں لوٹ کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے اننا ہمیں ارسلنا بھیجا گیا ہے علاق میلوتھ لوٹ کی قوم کے پاس یعنی ہمیں بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے اور لوت کے پاس تو ان کے پاس کیا کرنے آئے تھے ان کے پاس یہ تھے کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے ان کو دین, آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تو یہ بھی ہے کہ بھیجا گیا کس لیے لوت کے پاس بھیجا گیا اصل تو یہی تھا لیکن ادھر جو آئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانا مقصود تھی ٹھیک ہے نا وم رو وم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا وم راتو قو کہ ان ابراہیم کی بیوی حضرت سارا جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی فضاحکت وہ ہنس پڑی فضاحکت یعنی ان کو بیٹے کی خوشخبری دی نا کہ آپ کو بیٹا اللہ تعالی دیں گے تو فضاحکت وہ ہنس پڑی وہ ہنس پڑی ٹھیک ہے یعنی یہ ہے کہ ان کو کیوں آخر ہنس کیوں پڑی تھی ایک تو یہ کہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا نا خوف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھا رہے نہیں ہیں کچھ بھی کھا رہے نہیں ہیں تو کیا بات کیا ہے کہ مہمان جب مہمان کچھ نہ کھائے تو دشمن ہوا کرتا ہے تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یا تو یہ کہ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور خطرے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہنس پڑیں کہ دیکھو ہم تو دل میں خوف محسوس کر رہے تھے اور یہ تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسری مفسرین نے جو بات زیادہ صحیح بھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہنس پڑی تھی بیٹے کی خوشخبری سن کر بیٹے کی خوشخبری سن کر کہ جی اب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ان کو اس بات پہ خوشخبری ہوئی ٹھیک ہے نا تو اس بات کے اوپر ان کو خوشخبری ہوئی تو یہ ایک چیز وہ ہے اور بادشاہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت لوت کی قوم پر عذاب کرنے عزاب یعنی ناصل کرنے کا ذکر بعد میں کیا تھا یعنی ان کا جو وہ تھا نا ٹھیک ہے کہ کہ ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری پہلے دی بیٹے کی خوشخبری پہلے دی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا کہ کہا کہ اب حضرت لط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس پر ان کو تعجب بھی ہوا تھا اور خوشی بھی ہوئی تھی تعجب ہوا کس بات پر کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے تباہ ہونے کا اور خوشخبری خوشی ہوئی تھی بیٹے کی خوشخبری کی وجہ سے ٹھیک ہے تو انہوں نے دوبارہ خوشخبری فرشتوں نے دوبارہ ان کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کو بیٹے کی ہم خوشخبری دیتے ہیں تو دیکھیے وم راتو کا اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی فضا وہ ہنس پڑی فبش شرنا بھی اسحاقہ تو ہم نے ہم نے انہیں اسحاق کی فبش شرنا بھی تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی اسحاق کی خوشخبری دی وام ورا اسحاق کا یاقوبہ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائشی خوشخبری دی وام ورا اسحاق کا کہ اسحاق کے بیٹے ہوں گے یعقوب علیہ السلام ان کی بھی خوشخبری دی دیے گا اب ذرا یہاں پہ سمجھیے گا حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے حضرت سارا سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا اسحاق اسحاق ٹھیک ہے وہ تھے اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو ہم حضرت اسحاق کی خوشخبری دے رہے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے حضرت یعقوب تو ان کو بھی خوشخبری دی یعنی دونوں کی خوشخبری دی ٹھیک ہے دونوں خوشخبری اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یعنی اس پہ ایک وہ کیا جاتا ہے کہ کس کو جو ذبح کرنے کی بات ہوئی تھی اب بڑی عید بھی آ رہی ہے عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے تو یہ ایک اختلاف چلتا ہے اختلاف یہ چلتا ہے کہ جس کو ذبح کرنے کی بات تھی وہ کون تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق تھے یہ یہودی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ اصل میں ان کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نام لیا کرتے ہیں حضرت اسحاق کا نام لیا کرتے ہیں اور مسلمانوں کا وہ ہے کہ وہ جو تھے جن کو ذبح کرنے کے لئے گئے تھے وہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت حاضرہ سے حضرت حاضرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں یعقوب یاقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل ان کو بھی اسرائیل یہ ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل حضرت یعقوب سے جو چلے ہیں اور ان کے اندر بنی اسرائیل میں بڑے پیغمبر آئے ہیں بہت زیادہ پیغمبر آئے تو وہ کس سے چلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلے حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف اس طریقے سے سارے کے سارے پیغمبر چلتے گئے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی کون تھا جس کو زبہ کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ کون تھا تو اگر حضرت اسحاق کو مانا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو پھر تو حضرت ابراہیم کو تو پہلے ہی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ حضرت اسحاق ہوں گے اور حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے یاقوب علیہ سلام تو ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ حضرت اسحاق کے بعد بیٹے ہونے یاقوب علیہ السلام تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر امتحان کیسا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھی بیٹے کو ذبح کر دو بیٹے کو ذبح کر دو پھر تو کوئی امتحان ہی نہ ہو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ذبح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تو ابھی بیٹا پیدا ہونا ہے اور وہ کون ہے یاقوب تو وہ تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا امتحان تو یہی تھا کہ کہا گیا تھا اسماعیل کو جا کے ذبح کرو تو اسماعیل کو ذبح کرو اسماعیل کو ذبح کرنے کے وہ تھا امتحان وہاں پر تھا ان کو معلوم نہیں تھا ادھر تو معلوم تھا کہ بیٹے ہوں گے اسحاق پیدا ہوں گے یعنی اس کے بعد یعقوب نے پیدا ہونا ہے تو یہ ساری کی ساری ایک وہ تھی ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی مشکل تو نہیں ہے کہ فضا کت وہ شرنا کا تو ہم نے انہیں دوبارہ خوشخبری دی اس کی وما اس شاخ کا اور اس کے بعد یاقوب کی پیدائشی خوشخبری دی کہ اس کے بعد یاقوب پیدا ہوں گے سمجھ رہے ہیں اب جب ان کو کھا گیا نا تو ان کو تھوڑی سی وہ بھی ہوئی کو قالت, قالت وہ کہنے لگیں یا ویلتا یا ویلتا اعلیدو اعلیدو یلیدو ٹھیک ہے نا ولادا یلیدو لو سے علی یہاں پر بھی وہی اولیدو تھا اولیدو سے علی دو ہو گیا حمزہ استفام جو ہے حمزہ استفام ہے علی د عدو وہ اناج وا عجوز کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں علی دو میں بچہ جنوں گی وہ انا عجوز اور اس حال میں کہ میں جو ہوں وہ بوڑھی ہوں وہ علی شیخان اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں وہ علی شیخان اور یہ میرے جو خاون ہیں یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں بڑھاپے کی حالت میں ہیں ان نہ لشی ان واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی ہی ہو اس میں تو اب فرشتوں نے کیا کہا دیکھیں گے میں نے بتایا نا یہ کیا ہے یہ تھا کہ فرشتوں کے اوپر کچھ وہ کیا جا رہا ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو ٹھیک ہے ان کو تھوڑی سی ایک عجیب تعجب سا ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے کہ اچھا یہ ہونے لگا ہے تو یہ تعجب تھا کالو کو فرشتوں نے کہا اتا جبینا اتا جبینا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں اتاج بینا کیا, آپ اتاج بینا من عمر اللہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں رحمت اللہ و اہل البیت آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں رحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہے وہ براکات اور اس کی برکت ہے علیہم آپ پر اہل بیت یعنی گھر والے گھر والو تمہارے پر تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں ان نہمید مجیت بے شک وہ تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے بے شک کہ اللہ حمید تعریف کا مستحق ہے مجید بڑی شان والا ہے بزرگی والا ہے اب کیا ہوا فلم ذہب ان ابراہیم رو پھر جب ابراہیم سے گبراہٹ دور ہوئی ذہب ان ابراہیم رو کہ جب ابراہیم سے گبراہٹ دور ہوئی وجا ات البشرا وجا البشرا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی یو فی دلونافی قومی لوت تو انہوں نے ہم سے قوم لوت کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کیوں تباہ کریں گے اس قوم کو قوم لوت کو موقع دے دیجئے یعنی وہ بڑے نرم طبیعت کے تھے بڑے نرم طبیعت کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ بار بار اسے دعائیں کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کو اچھا اللہ اس کو ان کو بخش دیجئے آپ معاف کر دیجئے معاف کر دیجیے تو اس طرح کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ جی جھگڑنا اللہ تعالی سے کون جھگڑ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ نہیں ہے کہ اس میں تو وہ کیا تھے بڑے کیونکہ ظہری بات ہے ان کو پتا تھا کہ میرے بھتیجے کی قوم ہے حضرت لط علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام وہ بھی عراق،, عراق میں رہا کرتے تھے عراق میں تھے تو عراق میں حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر ہجرت کر گئے تھے وہاں سے اور پھر میں بتایا نا یہ علاقے میں آگے کدھر یہ فلسطین کا علاقہ جو بحر میت کے ارد گرد کا علاقہ یہاں پر آگے تھے عراق سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ تھے قومی حضرت لوت علیہ السلام تو یہاں کے باشندے نہیں تھے باشندے کہاں کے تھے لیکن وہ جگہ پر آگے تھے اس پاس کا علاقہ کیا تھا صدوم کا علاقہ تھا اس جگہ آگے تھے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابراہیم اباہ ان نہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اللہ حلیم ان بڑے بردبار اواہم بڑی آہیں بھرنے والے منی ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے یعنی بڑا ان کو فکر تھی کہ اللہ بخش دیجیے بڑے ان کو بخش دیجیے تو بار بار ایسی ان کو کر رہے تھے تو اب کیا گیا طبیعت کے نرم تھے نا برد قسم کی طبیعت تھی تو اب کیا کہا گیا یا ابراہیم یا ابراہیم تو اللہ تعالی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے آرز انہاظہ اس بات کو جانے دو آرز انحاظہ اس بات کو 74 ریپیٹ کروں دیکھیے ان ابراہیم 74 یا 75 ان ابراہیم یہ بل ریپیٹ کروں ان عبراہیما ریپیٹ کروں سیونٹی فور ریپیٹ کروں فلم ان ابراہیم رو او فلم جب چلا گیا ان ابراہیم ابراہیم سے ار رو کہتے ہیں وہ جو گھبراہٹ تھی ار و جو گھبراہٹ تھی ٹھیک ہے جب حضرت ابراہیم اسلام سے وہ گھبراہٹ چلی گئی وجا ات البشرا اور ان کو خوشخبری مل گئی خوشخبری بھی مل گئی سی بیٹے کی اور اب پتہ چل گیا تھا یہ تو فرشتے ہیں یوجا دلونا یوجا دلونا فی کو وہ ہم سے قومی لوت کے بارے میں یوجا دلونا فی کو لوت انہوں نے قوم لوت کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا جھگڑنا سے کیا مراد ہے کہ بار بار دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ بخش دیجئے ان کو بخش دیجئے ان کو ایسے نہ کیجئے تو یہ کرنا شروع کر دیے کیوں کرتے تھے آخر وجہ کیا تھی ابراہیم کی ابراہیم علیہ السلام لحلیم بردبار تھے اوواہن اواہن والے منیب ہر وقت یعنی منیب کہتے ہیں جو لو لگائی رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالی سے لو لگائے ہوئے تھے تو پھر کیا کہا گیا یا ابراہیم اے ابراہیم آرز انحاظہ اس بات کو جانے دو ان نہمر و رب کا یقین کر لو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے کجا امرو ربکا تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے وہ ان نہ آتی ہم عجاب غیر مردود اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا ان نہ آتی ہم ان کے اوپر ایسا عذاب آ کر رہے گا غیر و مردود جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا عذاب غیر مردود ایسا عذاب جس کو کوئی پیچھے نہیں لٹا سکتا اب وہ ساتھی جن کو میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد غیرہ کا لفظ آ جائے نکرا کے بعد غیرہ کا لفظ آ جائے کیا بنا کرتے ہیں موصوف صفت میں ترجمہ کیا کیا ان پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لٹا سکتا یعنی جس کو لٹایا نہیں جا سکتا غیر مردود مضاف مذاف لئے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی غیر مردود پھر بھی کیا نکرہ نکیرا ہی رہے گا نا غیر و مردود پھر بھی کیا رہے گا نکرہ ہی رہے گا ضابن بھی نکرہ اس کی شفٹ بھی کیا آئے گی نکرہ ہی رہے گی سمجھ رہے ہیں نا بات کی ولم لوتن ولم لوتن جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے سی ابھیم سی ابھیم تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے ٹھیک ہے تو ان ان کی وجہ سے گھبرائے کیونکہ نوجوانوں کے شکل میں آئے تھے خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں آئے تھے اب حضرت لوت گھبرا گئے کہ میرے مہمان ہیں قوم کو پتہ چلے گا یہ تو قوم میری بڑی گندی قوم ہے یہ تو آ کے جو غلط کام کرنے کی سوچتی ہر جگہ کے اوپر تو یہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے وضاق وضاق اور ان کا دل ان کا دل بھی پریشان ہوا ان کا دل بھی پریشان ہوا وزاق کا بھیم زرن ذا زا کا تنگ دل ہونا مزیہ کسی کہتے ہیں تنگ ہونا یعنی وزاق کا بھین زرن ان کا دل بھی تنگ ہوا اس بات کے اوپر ان کا دل بھی تنگ ہوا وکلا حاض یوم عصیب وکلا وکولا اور وہ کہنے لگے ہاضا یومن عصیب آج کا یہ دن بہت کٹن ہے آج کا دن بڑا کٹن ہے ان کو بڑا خوف محسوس ہونے لگا نا کہ یہ تو قوم کیا کر بیٹھے گی تو آج کا یہ دن بہت کٹن ہے اب جب قوم کو پتا چلا تو قوم جو تھی وہ تو بڑی خوش ہوئی اچھا یہ بات ہے تو قوم دوڑتی دوڑتی ان کے پاس آئی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے برے کام کرتے تھے تو اب جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کیا کرنے آئے ہو دیکھو جو قوم ان سے نکاح کرو تم ٹھیک ہے پوچھیے اس کے اوپر ایک وہ کیا گیا اب دیکھیں وجا اہو کو مہو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے وجا آئے ان کے پاس کون کو حضرت لوت کی قوم یو راؤ ان کے پاس دوڑتے دوڑتے جیسے آتا ہے مستی کے اندر اچھلتے اچھلتے بندہ آتا ہے نا کبھی ایک ٹانگ اچھالتا ہے کبھی دوسری ٹانگ اچھالتا ہے ٹھیک ہے یہ دوڑنے سے کس طرح کی آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ انسان جب مست ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے کبھی ایک طرف کو یعنی ٹانگ اچھالتا ہے کبھی دوسری طرف ٹانگ اچھالتا ہے یہ بڑی خوشی خوشی سے آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے یو رونا یہ چیز وہ ہے دوڑنے سے اس طرح وہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز وہ ہے ذرا ان سے زاق یعنی ان کا دل تنگ ہونا یہ ذرا جو آتی ہے نا یہ تو ہوتی ہے ایسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ گز کو جو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو گز کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہم اس کو ترجمہ کریں گے نا وہ یہ ہوگا کہ ان کے کیا ہوئے وہ ان کا دل کیا ہوا اس بات سے پریشان ہو گیا بس وزاق بھیم بھی یعنی ان کا دل تنگ ہو گیا دل تنگ ہونا ٹھیک ہے نا زران سے مراد یہ یہاں پہ لی جائے گا کہ زا کا بھیم زران کہ ان کا دل تنگ ہوا اس کی وجہ سے زا کا مطلب تنگ ہونا زران کا مطلب ہے کہ یعنی کچھ کچھ تنگ ہونا ٹھیک ہے نا جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زرا زیرا کسے کہتے ہیں گز کو کہا جاتا ہے گز کو تو ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی من قبل قانو یا سیاحت ومن قبلو اور وہ اس سے پہلے بھی یا املون سیاحت وہ برے کام ہی کیا کرتے تھے تو کالا تو حضرت علیہ اس نے کہا یا قومی یا قومی اے میری قوم ہا بناتی اے میرے قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ہا الا بناتی یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں بناتی سے مراد قوم کی بیٹیاں اچھا یہ بات لوگوں نے بڑا اسکالت قلط اسمانہ میں لی ہے نوزب اللہ شاید وہ کہہ کہ جی میری بیٹیاں موجود ہیں تم ان سے کر لو کچھ نہ ایسی بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میری قوم نبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے قوم کا باپ ہوا کرتا ہے تو یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو نا ہا اے بناتی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ہن اتحر الکم ہن اتحر یہ تمہارے لئے کئی زیادہ پاکیزہ ہیں فتق اللہ اس لیے اللہ سے درو ڈرولہ فی غیفی اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو تخذونی مجھے رسوا کرو مجھے رسوا کرو فی ضیفی میرے مہمانوں کے سسلے میں علیہ سمن کم رجول ان کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی بھی نہیں ہے علیہسا من کم رشید کیا کوئی بھلا آدمی نہیں ہے کوئی عقل والا آدمی نہیں ہے تم سوچتے نہیں ہو تم کیا کام کرنے جا رہے ہو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اب قوم وہی والی بات کہ قوم تو بگڑی ہوتی قوم نے کہا لقد علمتا لکد علیمتا تمہیں معلوم ہے مالنا فی بنا کا من حکن مالانا فی بنا تے کا مین ہکن تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں تمہاری بیٹیوں سے مراد یعنی عورتوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ماں نافی بنا تے کا مین ہکن تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان نکا لتا علم ان کا لتا علام و ماند اور آپ خوب جانتے ہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں ان نکا لتا علم آپ جانتے ہیں ماں نوریت کہ ہم کیا چاہتے ہیں کولا تو اب اب انہوں نے اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے کالا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا لو ان انلی بکم کو انلی بکم کاش کہ میرے پاس ان کے مقام مقابلے پر کوئی طاقت ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی میں نے بتایا نا حضرت لط علیہ السلام تو اصل میں اراد کے باشندے تھے یہ آگے تھے اس جگہ کے اوپر ان کے تو یہاں پر کوئی قبیلہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو وہ کہتے کہ جی میں یہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے ان کو روک لوں یہاں پر ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی ان کے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی او آدید یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا اس کے اوپر کل انشاءاللہ بات ہوگی ٹھیک ہے ابھی نکال لیجئے اس کے اوپر کیونکہ میری یہاں پہ ہماری بجلی گئی ہوئی ہے تو صبح کافی دیر ہو چکی ہے تو میرے